ہکا بکا رہنا چاہ کے دیکھ تو پتا لگ جائے گل پڑھ کے کیسے قرآن پاک میں ہوئے ماں نے یہ نہ سکھ قرآن کی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 سید آلِ رسول مرشد سال رسو آسان سمجھ میں سب برکا فرما والدور کرتے تھے جناب جی شکر ہے وہ بھی کافر ہے, دے شکر بھی کافر ہے. <تصفح> پرانا اخبار چھپتا ہوں جسارت پورا بیان فلاکش yeah. طور فل